السلام و السلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وعلى آله الصدق والصفا اما بعد فاعو بالله من باد بللا بسم شریت الرحمن نسم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 بعد ایسا حدیث سناواں گا جڑیاں خاص حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی ان فضیلت چیز نے آثار یعنی صحابہ اور تابعین دیاں چند گلا چند تاثرات حضرت امیر معاویہ دے متعلق بیان گا پیش گا اللہ وحدہ شریق مولا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 دل امیر ماویہ دی محبت نولیا جائے گا امیر معاویہ دے پیار جائے گا جی وہ پیار اس کا جنہ زیادہ امیر معاویہ ہوگا ایک پیار زیادہ حضور دے باقی صحابہ ہوا اور جنہ یہ کمی ہائے گی اہلا ایک دوسرے دے پیار دی بھی کمی ہوں جائے گی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 اسنوں کے پہلنا صحابی حضرت ہزور دزرت محبت رکھے جنگ رکھے گا اگلے ہسابت بدی جائے جل بد دی جاوے گی تو نال بغض پا لیا باقیا ہساب پی جان ہے جنہ صابان بگد پی جائے وہ اسلام تے نہیں رہ سکتا اس واسطے کہ اسلام دے گواہ اسلام دے امین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 آ فرما نے آجت کہ فرمایا آج اللہ فرماؤں اثر ماجو فرمایا دے دار کی پہچانے ان دے چہرے دے رب دی عبادت تحت فرما برداری دے انوار چمکتے نے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 عقیدہ پہ بیان کر دے اپنا فرمایا و صحاب رسول ابن عز حنفی دی موجود اس نے جناب اپنے ام امام رحمت اللہ لے دے عقیدہ دا متن پیش کی آف تو فی حب منوم کسے بھی حضور دے صحابی دے محبت دے اندر کمی نہیں کر دے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 فارسی اصل کتاب پڑھنا حدیث قال قال رسول اللہ تسلام سال تو ربی حلور فرما نے میں اپنے رب تو سوال کیتا اللہ او من امتی ہو لا تل اان جنف آ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 تے حضرت امیر موویا کی ہمشیرا ساری وہ لگ گئی ماں تے حضرت معاویہ تدرت مواویہ سگے ماں دا پڑا کون ہوں بولو تو سی نا ماما ہوں معلوم ہویا ہے حضور دی امت دے دالو لگتے ہیں کی نے تو ہزور فرما نے یا اللہ جنہوں نو میں رشتہ دوا جنہ تو نو میرے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 روایت سنتے جاؤ تے جناب اپنا ایمان تازہ کرتے جاؤ میرے کملی والے عبیر اللہ علیہ وسلم شرکار دے صحابی حضرت بناس اگن مواختہ لا وا دبی ہرا حضرت امیر معاویہ سکار نے لوٹے پانی لیا نبی پاپ نو وزو کراؤ کی خاطر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 اے لفظ کملی والے دے میں سنے مینو پک ہو گیا مدد بادشاہی مصیبت گل ضرور پوے گی یہ میرے گل ضرور پینی ہے اس واسطے میں حضور سرکار دے فرمان دی وجہ میں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 ہزام مسیم اس حدیث نو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے ابو یا نے حدیث کی کتاب درد نقل فرمایا ہے رجال سہی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 حضرت عبد الرحمان بہن وہ پوچھا کیوں فرمایا یار تے میں شیطان لگا میں اتنے بیٹھا میرا دل بدلن لگ پیا نفس میرا بدلن لگ پیا پڑا کرو نو. کی کریے کھوتا لیا گدے تے بہنا میں آپ گدے تے بہ اگے گئے حضرت امیر معاویہ آخر اتوں کے گورنر سن اسے وہ آئے استقبال کرنے جدو استقبال کرنے آئے تو وہ اونٹان دے سوار سن تو چالی پناہ بھی لنگ ہے حضرت امیر حضرت عمر سکے حضرت سکے حضرت امیر دو واپس آئے نا تے پتا دس مر پہ جانے حضرت بن عوف کہن لگے وہ خلیفت ال مسلم تو حضرت امیر معاویہ اسلے جوان سن اس جان مشقت پا چے آپ نے فرمایا تٹان تیرے بندے سن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 بلا وقفا وسلا تو سلام عالا سید الرسول وسا تمل مدن المصطفیٰ اللهم عليه واصحابيه الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستقیمس صدق سد مولانا مولا نالیم سد کر سو نل کری مل مین ملا کت ہو سلو نالم ہلدی نا منو سلو عليه وسلم تسلیم سلاد والسلام سلام والے گیا رسول اللہ والا علکا و سحاب گیا سید دیا حبیب اللہ سلاد والسلام سلام والے گیا خاتم دیا خاطم نبی والا علکا و سہا بھی گیا سید دیا مکین کلو بل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 کتاب کا میم رب جہ کام کرنا ہوگا کری چڈنا ہوں فرمایا میم چیتے چیتا رہتا میں کدی ماویا لڑتا حضور نے جو فرمایا لیں جگلابا ماوی تو آبا دعا کدی نہیں مغلوب ہوئے گا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 قرآن شریعت مسئلہ این کدا تو کھ لو جی ٹھیک ہو جاوے تو مرتے سمجھو کہ انہیں حضر مل گیا ہے جی خطا کھا خا جائے سمجھو ایک حضر مل گیا ہے اے حدیث پاک دا مفہوم ہے جہی بخاری شریف کے اندر موجود ہے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 قربان جاواں بخاری دی روایت ہے حالانکہ حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی سردی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ لڑے نے مولا علی سرکار دی جناب دے اندر شریک ہو کے لڑنا رے پاسے سر مگر جب گل آئی نے فرمایا خطاں آ گیا ہے اے جی جے بنے گا مستحد جو بھی صحیح کی عمت نکر نہیں ہونی اس واسطے کہ انہیں اپنی شریعت مطابق سوچ جو لڑائی ہے اس سوچ کے مطابق ہی عمل انہیں کی